رحمٰن و رحمۃ الرحمٰ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واٹس ایپ گروپ اور باقی تمام اسپاق مذلاق سے برادر خوراً فضائل درس کتاب سب ان میں سے درس نمبر اٹھائیس اور مجموعی درخت نمبر چونسٹھ ہے اور اس میں ہم کتاب سب این میں سے حدیث نمبر اکاون اور باون کے تجمہ آپ حضرت مبارکانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا حدیث نمبر اکاون جو ہے ان ابی سعید و ابن عباس ابی سعید خدری اور ابن عباس یہ دونوں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاتی معتبارائے تو خاندان ابن عباس صاحب کے خاندان ہی سے ہے اور آبی سائی تو خدیری پیمبر کی بہت ہی مقرر اصاب میں سے تمام مسلمان ان کا ان کا جو ہے روایت کو معتبر مستند سمجھتے ہیں امیر کبیر یہ روایت ان دونوں حیثیوں سے رضی اللہ عنہما ان دونوں سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کالا کہتے ہیں ان دونوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلی تعالیٰ یہ دونوں فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس اول کی تفسیر میں فرمایا کون سی کال کی اس کال کی سورح صافات میں یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت میں لوگ جو ہے آگے ہاں جا رہے ہیں منزل سے وہاں تحض و شریف میں کچھ لوگ جو ہے جا رہے ہیں ایک منزل قیامت کے میدان میں تو اچانک اللہ کی کے درجہ ان کو لے جائے جا رہے ہیں یا ہاں جی تو اللہ کی طرف سے خطاب آئے گا یہ لوگ جو آگے جا رہے ہیں پھر سے لے جائے جا رہے ہیں ان کو روکو وقیف ان سب کو روکو ان ہم ان سب سے کچھ چیز پوچھا جائے گا یا کسی موضوع کے بارے میں کچھ پوچھا جائیں گے. پوچھے جائیں گے روکو ان سب کو ان سے کچھ پوچھے جائیں گے ابایت میں تو یہ ہے روکو ان سب کو ان سے کچھ پوچھے جائیں گے تو پھر ان کو لے جا رہے ہیں اپنے منزل کی طرح تو اللہ طرف خطاب اور ان سب کو روکو ان سے کچھ پوچھے جائیں گے تو اب کس چیز کے بارے میں پوچھے جائیں گے تو حرماتِ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوس علومہ انل بی ولایت علیم ان لوگوں سے میدان حشر میں اچانک جو جا رہے تھے جس سے ان کو لے جا رہے تھے ان سے جس چیز کے بارے میں اہمیت کے ساتھ جو سوال ہوگی وہ یہ ہوگا یوس ان سے پوچھا جائے گا ان اغرار بی ولایت علیم علیہ السلام کے ولایت کے اقرار کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ علی علع علی نبی علی طالب علیہ السلام کی ولایات پر اقرار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں آپ کی ولایات پر ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اس کے اقرار کے بارے میں پوچھو یقیناً آپ کی ولاد کے اقرار ہوگا ان کا وہاں سے جو ہے راستہ یقیناً بھیش کی طرف ہوگا جن کا اقرار نہیں ہوگا ان کا عذاب کی طرف ہوگا اس لیے ان کو روک کے پوچھا جا رہا ہے علیہ السلام کی ولایات کے بارے میں تو عزا نے غلامی جو ہے قرآن پاک نعتوں کی تفسیر میں رسم اللّہ کے معزز اصحاب جو ہیں فرما رہے ہیں کہ جو ہے قیامت کے میدان میں ایک منزل آئے گا لوگ سب آگے لے جا رہے ہیں پھر اسٹیج اپنے اپنے منزل گاہ کی طرف لیکن ایک وقت آر سب کو روکو ان سے پوچھا جائے گا لیکن آئے میں تو اتنا ہے ان سے پوچھا جائے گا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس قرآن کا حقیقی مبین بین اول آپ ہی ہیں مفسر آپ ہی ہیں تو آپ نے فرمایا جو ہے ان سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ علی اب نبی طالب علیہ السلّۃ السلام کے ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ علی علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو یہاں ولایت مراد علی کی صرف محبت نہیں ہے علی کو اپنے لیے ولی قرار دیتے ہیں، نہیں داتے ہیں رسول اللہ کی بعد علی کو اپنا ولی اپنا امام اپنا خلیفۂ برحق ہاں جی اور امام برحق امام اول سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں اور علی کے اطاعت کو رسول اللہ کے بعد اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، علی سے دل و زبان سے محبت رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، ان تمام موضوعات کے بارے میں سوال کیا کیونکہ یہ سب اولاد کے ذیل میں آ جاتی ہے اور آگے حدیث نمبر باون میں فرماتے ان ابرا سے روایت نقل ہے قال قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم ابراء نقل فرماتا ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکتواََ علی ساقل عرش نے فرمایا لکھا ہوا ہے آش لائے کے ستون پر لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واقعہ ہے اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں و محمد و عبدی و اور محمد دی و رسول اور محمد صلی اللہ علیہ, و علیہ, و علیہ وآلہ وسلم میرا بندہ اور میرا رسول ہے ایتحب عالب نبی طالب اور مجھ اللہ نے محمد صلی اللہ وسلم کی تائید اور نصرت کی علیمبی طالب علیہ اللاد السلام کے ذریعے فرمایا یہ مبارک کلمہ عرش الہی کے ستون پر تحریر فرمایا زین کلامی رس علیہ السلام کا نام ہمیشہ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر فرماتے ہیں وہاں رسول اللہ کے رسالت, رسالت کا ذکر فرماتے ہیں اور جہاں رسول اللہ کے ذکر رسالت کا ذکر فرماتا ہے وہاں علیہ علیہ السلام کی ولایت امامت اور رسول اللہ کے بھائی ہونے کا مختلف الفاظ میں آپ کا ذکر ضرور فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا امام اس امت کا حادی مہدی جن کے دامن تھامنے میں سو فیصد ہدایت ہے جن کا ہر قول پھیل رسول اللہ کا قول ہے ان کے ہر عمل رسول اللہ کے عمل کی طرح ہے ہاں جی یہ جو ہے ضرور ہمیں بلا شک شبہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو یقیناً ان حدیث کو پڑھ کر جو ہے یقیناً بندہ عمین کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ علیہ السلام کو معاملی معمولی حسی نہیں تھا کہ عرش شلائی پر بھی آپ کا نام مبارک اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ آپ کا نام مبارک بھی تحریر فرمایا ہے چنانچہ اور بھی عادیث رسول اللہ نے فرمایا جو علوم کی مبارک قانون پہلے پہنچایا گیا رس اللّہ نے فرمایا کہ عالیہ کا نام جو ہے کئی مقامات پر جو ہے میرے نام کے ساتھ ساتھ عرش پر ہے بحث کے دروازے پر ہے ہاں جی اور ایسے جو ہے کئی مقامات اور بیت المقدس جمع شہر بیت المقدس پر ہیں اسی طرح جو ہے بہت سے مقامات پر اور بیت المعمور پر ہیں اس طرح چار مقامات پر فرمایا علیہ السلام کا نام میرے نام کے ساتھ ساتھ تحریر فرمایا ہے اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا علی میرا باپ جو ہے علی میرا وسیع ہے علی میرا ہم جانشین ہے علی میرا خلیفہ ہے یہ سب تو اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا اور امت کو آ کے امامت ولایت لائت و پہ کوئی شک شبہ کرنے کے کسی طرح کی کوئی گنجاشن نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں پرور جگار علامہ مولانل السّلام اور آپ کے بات آپ کے بارم باقی بائیمۃ علیہ السلام کی صحیح معلومات کی توفیق دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کو ہمیں صحیح فاہم و فراست کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے اور محمد علی محمد سے سچی محبت ولاغور اور عقیدت اور ان کے ولایت تھامنے کی اس طرح رسول اللہ کی رسالت اور نبت کو تھامنا ہمارے لیے ضروری ہے ان عظیم عظم کے تک امامت کو تھامنا بھی اس کا معتخد ہونا بھی ان عادث کے روشنی میں ہمارے لیے سورہ سے بھی زیادہ روشن ترقی سے رسول اللہ نے بیان فرمایا اور ہمارے لیے لازم ہے دعاغوں پر وغیرہ عالم ہمیں محمد عالم محمد کی دامن تھامے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ان کے سیرت پاک کو جان کر بامعارفت ان سے محبت و معذر کی توقی عطا فرما آمین ہے رب اللہ علی